وَعَلَى آلِكَ يَا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر سلسلہ معجزات انبیاء میں حاضر ہیں کیونکہ اس سلسلے میں وقتاً فوقتاً انبیاء علی مسرت و السلام کے معجزات کا بیان ہوگا اور اس زمن میں حاصل ہونے والے مدنی پھول انشاءاللہ ہم اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی کوشش کریں گے لہذا مدنی چینل پر موجود اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ہماتن گوشت ہو کر تشریف رکھیے حضرت سیدنا اور رضی اللہ تعالیٰ ہو کہ اس فرمانے حفاظت نشان علم کو لکھ کر قید کر لو اس کے پیشے نظر اس پر عمل کرنے کی نیت کے ذریعے ثواب کمانے کے لیے مدنی چینل پر حاضر اسلام بھائی اپنی ڈائری اور قلم لے کر ہمتن گوش ہو کر تشریف رکھیے اور حسب ضرورت مدنی پھولوں اور دعاؤں وغیرہ کو نوٹ فرماتے جائیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد انشاء اللہ ز حزب معمول درود پاک کی فضیلت بیان کی جائے گی اس کے بعد انشاء اللہ ہم انبیاء علیہ السلاطلام میں سے کسی ایک نبی علیہ السلام کا معجزہ سنیں گے اور اس ضمن میں جو مدنی پھول حاصل ہوں گے انہیں نوٹ کریں گے مجموع ضوابط میں ہے سرکار والا تبار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کہا عنا محمد ستر فرشتے ہزار دن تک اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے صلو علی صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی وبارک وسلم انشاء عزوجل آج ہم حضرت موسیٰ علیہ صلاط والسلام کے خلیفہ جنہیں اللہ تبارک کا وطعہ نے نبوت عطا فرمائی یعنی حضرت حسطل علیہ سلاط والسلام سے صادر ہونے والے معجوے کے بارے میں کچھ سنتے ہیں حضرت حسکیل یہ حضرت موسیٰ علیہ صلاط والسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں اللہ تبارک و وطالعہ نے انہیں نبوت کا منصب عطا فرمایا حضرت حسکین علیہ السلام کا لقب ابن عجوز ہے ابن عجوز کا مطلب بڑیا کا بیٹا اور آپ علیہ السلام کو ذوالقفل بھی کہا جاتا ہے ابن عجوز کہنے کی وجہ جو مفسرین نے تحری فرمائی وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی ولادت بس عادت اس وقت ہوئی کہ جب آپ کی والدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی اسی لیے آپ کو بڑیا کا بیٹا یعنی ابن عجوز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور آپ کا لقب ذوال قل یہ اس لیے ہوا کہ آپ نے اپنی کفالت میں ستر امبیا علیہ السلاۃ والسلام کو لے کر قتل ہونے سے بچایا کہ جن کے قتل پر یہودی آمادہ ہو چکے تھے اور پھر یہ خود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہودیوں کی تلوار سے بچ گئے اور برسوں زندہ رہے اور اپنی قوم میں نیکی کی دعوت عام کرتے رہے انہیں ہدایت فرماتے رہے بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حفتیل علیہ السلام کے شہر میں رہا کرتی تھی شہر میں تعاون کی وبا پھیل جانے کے سبب ان لوگوں پر موت کا غلبہ اور خوف سوار ہوا اور یہ لوگ موت سے ڈر کر سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل کی طرف بھاگ گئے اور وہاں رہنے لگے کہ یہاں ہمیں یہ تعاون کی بیماری کے سبب نقصان نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی چنانچہ اللہ تبارک وطالیہ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیجا جس نے ایک پہاڑ کی اوٹ میں آر میں چھپ کر ایک چیخ ماری اور بلند آواز سے کہا منت یعنی تم سب مر جاؤ اور اس مہیم اور بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے اچانک سب کے سب مر گئے ان کی تعداد جو کتابوں میں لکھی گئی ستر ہزار بتائی جاتی ہے ان مردوں کی اتنی تعداد تھی کہ لوگ ان کے کفن دفن کا انتظام نہ کر سکے اور ان کی لاشیں کھلے میدان میں بے گورو کفن آٹھ دن تک پڑی رہی اور پڑے پڑے سرنے لگی اور ان سے بے انتہا اور بدبو اٹھنے لگی جس کے سبب پورا جنگل بدبو دار ہونے لگا کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پہ رحم کھایا اور ان کے چاروں طرف دیوار کھڑی کی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ ہو جائیں کچھ دنوں کے بعد حضرت افطیل علیہ السلام کا اس جنگل میں ان لاشوں کے قریب سے گزر ہوا اپنی قوم کے ستر ہزار انسانوں کی اس موت ناگہانی اور بے گوروں کفن لاشوں کی فیراوانی دیکھ کر اللہ کے نبی غم زدہ ہو گئے اور ان کا دل بھر آیا آپ دیدا ہو گئے اور باری تالا عزوجل کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگی کہ یا اللہ افزا یہ میری قوم کے اپرادھ تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر کو چھوڑ آئے اور اس جنگل میں آ بسے یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں ان لوگوں سے مجھے انس تھا یہ لوگ میرے دکھ اور سکھ کے شریف تھے افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا اے میرے رب یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کیا کرتی تھی تیری توحید کا اعلان کیا کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑا کرتی تھی حضرت حسکیل علیہ السلام بڑی دل سوزی کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر وہی پر اتری کہ اے حفقیل علیہ السلام آپ ان کی بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں بے شک اللہ وجل تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھی ہو جاؤ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی ہونا شروع ہو گئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر اس کا लगा بننے لگا پھر یہ وہی آئی اے حفقی علیہ السلام آپ فرما دیجیے اے ہڈیوں تم کو اللہ ازا وجل یہ حکم دیتا ہے کہ تم گوشت کو پہن لو یہ کلام سنتے ہی ہڈیوں کے ڈھانچے پر گوشت اور پوست یعنی کھال یہ چرنا شروع ہو گئی پھر تیسری بار یہ وہی نازل ہوئی اے حفقیل اب یہ کہہ دو کہ اے مردوں خدا کے خدا کے حکم سے تم سب کے سب اٹھ کھڑے ہو چنانچہ آپ علیہ سلاط وسلام نے حکم خداوندی بندی پر عمل کرتے ہوئے شاد فرمایا سبحان اللہ اللہ وج اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملے سنتے ہی ستر ہزار لاشیں ایک دم یہ کہتی ہوئی کھڑی ہو گئی اللہم و لا الہ الا انت پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمر کی مدت بھر زندہ رہے لیکن ان لوگوں پر اس موت کا نشان باقی رہا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے یعنی ان کی یہاں جو اولاد ہوتی ان کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش جیسی بدبو آتی اور یہ لوگ جو کپڑے پہنتے وہ کفن کی صورت میں ہو جایا کرتے اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا ہے ایسا ہی میلا پن ان کے کپڑوں پہ نموداگ ہو جاتا اثرات آج تک یہ اثرات جو ان کے آبا و اجداد کی وجہ سے ان میں پائے گئے آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان کی نسل سے ہیں سلو عل حبیب صلی اللہ علیہ محمد میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہ واقع جو حضرت سیدنا موسا علیہ السلاۃ السلام کے خلیفہ حضرت حفقیل علیہ السلام جو خود بھی ایک نبی ہیں ان سے متعلق ہے خدا رحمان اس واقعے کا بیان دو سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو میں اس طرح فرماتا ہے میرے آقا علی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنی شعر آفاق ترجمہ قرآن کنز ایمان میں اس کا ترجمہ کچھ اس طرح فرماتے ہیں اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا, کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے وہ ہزاروں تھے موت کے ڈر سے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا مر جاؤ پھر انہیں زندہ فرمایا بے شک اللہ تعالی لوگوں پہ فضل کرنے والا فضل کرنے والا ہے مگر اکثر لوگ نہ ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اس قرآن واقعے میں جہاں حضرت حزقین علیہ سلاط والسلام جو اللہ کے ایک نبی ہیں ان کا ایک موجودہ بیان ہوا کہ انہوں نے ستر ہزار مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے انہیں یہ موجودہ عطا فرمایا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی طاقت سے ان مردوں کو حکم دیا کہ زندہ ہو جاؤ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ تو وہ مردے زندہ ہو گئے اور پھر ایک مدت تک زندہ رہے ان کی اولادیں ہوئیں لیکن چونکہ حکم خدا بندی کے سبب ان پر موت تاری ہوئی اور کم بیش جو مفسرین نے کتابوں میں لکھا آٹھ دن تک ان کی لاشیں بے گورو کفن پڑی رہنے کے سبب ان میں گلنے سڑنے کا عمل شروع ہو چکا تھا تو ان کے بعد آنے والی نسل یعنی ان کی اولاد در اولاد جو اس نسل سے ہے ان کے اندر سے بھی اس طرح کی بدبو آتی ہے جیسے کہ سڑی ہوئی لاش سے آتی ہے تو اس واقعے میں ہمارے لیے عبرت کے جو مدنی پھول مفسرین نے علماء کرام نے بیان کیے آئیے ہم ان مدنی پھولوں کو چننے کی کوشش کرتے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر اپنی جان نہیں بچا سکتا لہذا موت سے بھاگنا بالکل یہ بیکار ہے اللہ تبارک وطالیہ نے جو موت مقرر فرما دی ہے وہ اپنے وقت پر ضرور آ کر رہے گی نہ ایک سیکنڈ اپنے وقت سے پہلے آ سکتی ہے نہ ایک سیکنڈ بعد لہذا بندوں پر لازم ہے کہ رضائے الٰہی عزوجل پر راضی رہ کر صابر و شاکر رہیں کتنی ہی بابا پھیلے اور بڑی زور و شور کے ساتھ رن پڑے یعنی جنگ میں زور و شور ہو اور دشمن بس تیار ہوں گھمسان کی جنگ ہو اطمینان اور سکون کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے اور یہ یقین رکھیں کہ جب تک میری موت نہیں آتی مجھے کوئی نہیں مار سکتا اور جب میری موت آ جائے تو کوئی مجھے بچا نہیں سکتا اور میں کچھ بھی کر لوں میں کہیں چلے جاؤں چاہے ایک ملک سے دوسرے ملک چلا جاؤں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاؤں جب میری موت کا وقت آ جائے گا اس وقت مجھے مرنا ہی پڑے گا جیسا کہ منقول ہے کہ ایک شخص حضرت سگزنا سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا اور کچھ گھبرایا ہوا محسوس ہو رہا تھا سلیمان علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے تو عرض کی کہ حضور مجھے موت کا خوف لاحق ہے آپ کو اللہ تبارہ کا نے قدرت عطا فرمائی ہے یہ موجودہ عطا فرمایا ہے کہ آپ کا تصرف ہوا پر بھی ہے آپ ہوا کو حکم دیجئے کہ وہ مجھے یہاں سے اٹھائے اور اڑا کر ہندوستان کی سرزمین پر چھوڑ دے حضرت سلیمان علا نبی نو سلاۃ السلام نے ہوا کو حکم دیا تو وہ ہوا شخص کو وہاں سے اڑا کر ہندوستان کی سرزمین پر اس نے جا کے چھوڑ دیا کچھ ہی لمحوں کے بعد حضرت ملک الموت علیہ السلام. آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے سلام عرض کیا آپ نے حال احوال پوچھے کہ کیسے آنا ہوا اشاد فرمایا عرض کیا اور پھر کہا کہ حضور وہ جو شخص جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے دربار میں حاضر تھا ابھی ابھی اس کی روح قبض کر کے آ رہا ہوں تو میں حضرت سلیمان علیہ السلام اسلام نے پشا فرمایا کہ میں نے تو اس کو ہوا کے ذریعے ہندوستان پہنچا دیا تھا اور وہ موت کے خوف اور موت سے بچنے کے لیے وہاں گیا تھا تو مالاک الموت علیہ السلام نے اصلی حضور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی موت ہندوستان کی سرزمین پر لکھی تھی اور وہ یہاں آپ کی خدمت میں موجود تھا مجھے تشویش تھی کہ مجھے حکم ہے کہ اس کی روح ہندوستان کی سرزمین میں نکالنی ہے اور یہ آپ کی خدمت میں ہے کہ خود ہی اس نے آپ سے عرض کیا اور آپ نے ہوا کو حکم اشاف فرمایا ہوا نے جیسے ہی اس بندے کو وہاں پہنچایا میں نے اس کی روح قبض کر لی تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین دیکھا آپ نے کہ بندے کی موت سے بندے کو فرار نہیں آج موت سے بچنے کی کوشش تو کی جاتی ہے لیکن اس طرح بھی توجہ ہونی چاہیے کہ موت تو ایک ایسی ہے کہ ہر جاندار نے اس کا ذائقہ چکھنا ہے کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کو موت سے فرار ہو بلکہ روایتوں میں تو یہاں تک مذکور ہے کہ جس وقت ماں کے پیٹ میں بندے کی صورت بنائی جاتی ہے اس وقت اللہ تبارک کا مطالعہ ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کے بارے میں لکھ دو یہ کتنی عمر اس دنیا میں گزارے گا اس کا کتنا رسک ہوگا اور اس کو کب موت واقع ہوگی ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے لیکن دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کی موت کے وقت کا تعین ہو چکا ہے کہ فلا وقت میں اس کو فلا مقام میں اس کو موت آنی ہے حتیٰ کہ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ جس بندے کو جہاں مر کے دفن ہونا ہوتا ہے اسی جگہ سے اس کا پتلا بنانے کے لیے مٹی اٹھانے کا حکم ہوتا ہے میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر حاضر رہیں اس مبارک واقعے میں جو ابھی ہم نے سنا جس میں حضرت حفقیل علا نبینہ والی صلاح السلام کا ایک موجودہ بھی سنا کہ آپ نے مردوں کو زندہ کیا اس آیت مبارکہ کے تحت جس میں حضرت حفقیل علیہ السلام کا موجودہ بیان ہوا اس سے متعلق حافظ جلال الدین سیوتی شاہ فعی اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں امام ابن جریر اور ابن منظر اور امام حاکم نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا کہ ان لوگوں کی تعداد چار ہزار تھی داور دان نام کے ایک شہر میں رہنے والے تھے یہ لوگ ٹاؤن سے ڈر کر اس شہر سے باہر نکلے اور امام ابن جریر ابن منذر اور امام ابن ابی حاتم نے حضرت ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ سے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں بیان کیا کہ داور دان نام کی ایک بستی جو واسط کے قریب تھی اس میں تعاون پھیل گیا لوگوں کی ایک جماعت تو اس میں ٹھیری رہی اور ایک جماعت بھاگ نکلی جو لوگ ٹھیرے رہے تھے ان میں سے کچھ مر گئے اور بھاگنے والے بچ گئے جب ٹاؤن ختم ہو گیا تو وہ لوگ واپس آ گئے اور اسی شہر میں زندہ رہنے لگے اور جو لوگ اس شہر کے زندہ بچ گئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے بھائی اس شہر سے نکل گئے یہ تو سمجھدار نکلے کاش ہم سب ان کی طرح نکل جاتے ہم سب بچ جاتے اور اگر اگلی بار ہمارے یہاں ٹاؤن کا ایسا کوئی معاملہ ہوا تو ہم سب کے سب بھاگ جائیں گے سب کے سب باہر نکل جائیں گے جو پہلے رہ گئے تھے اب کی بار جو پہلے رہ گئے تھے وہ بھی نکل گئے اور یہ سب کے سب موت کا شکار ہوئے جیسا کہ پورا واقعہ آپ نے سنا سلح حبیب صلی اللہ تعالی اللہ محمد وعلی و کا وصل یہاں پر ایک اشکال ایک وسوسہ جو پیدا ہوتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر انچاس میں ہر گروہ کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور جب ان کا وقت آ جائے گا تو وہ اس سے ایک ساتھ پیچھے ہٹیں گے نہ آگے بڑھیں گے تو پھر ٹاؤن سے بھاگنے والے ان لوگوں کو وقت سے پہلے کیسے موت آ گئی یہ ایک وسوسہ جو پیدا ہو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ موت وہ نہیں تھی جو تبعی حیات مکمل کرنے کے بعد پاری ہوتی یہ وہ, یہ وہ موت نہیں تھی جو طبی حیات مکمل ہونے کے بعد پاری ہوتی ہے یہ وہ موت وہ موت اپنا وقت پورا ہونے کے بعد ان پر تاریخ ہوئی جیسا کہ یہ زندہ کیے گئے اور زندہ ہونے کے بعد ایک عرصے تک یہ دنیا میں رہے ان کی اولاد ہوئی بلکہ یہ موت تعاون سے بھاگنے کی سزا میں تعاون کے ڈر سے جو موت ان پہ خوف تاری ہوا موت کا یہ موت تعاون سے بھاگنے کی سزا کے طور پر تھی اور اس واقعے میں اللہ تعالی نے اپنے نبی حضرت حزکین علیہ السلام کے اس معجوزے کو ظاہر فرمانا تھا کہ اللہ کے نبی ان کو اللہ تعالیٰ وہ قدرت وہ طاقت اور وہ مقام عطا فرماتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوت سے مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ موجزات انبیاء کے اختتام پر آج کے سلسلے کے اختتام پر آئیے آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک ایک اسلامی بھائی کی موت کا واقعہ بیان کروں کہ جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے اور اس مقدس جذبے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے اور اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی نامات پر عمل کرتے رہے ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلے کے مسافر بنتے رہے تو جب وہ اس دنیا سے گئے تو ان کا اس دنیا سے جانے کا عالم کیا تھا کس پیارے انداز میں انہوں نے اس دنیا سے فرمایا اس دنیا سے رخصت ہوئے چنانچہ بروز اتوار چھبیس ربی نور شریف چودہ سو بیس سنی ہجری بمتابک گیارہ سات انیس سو با وقت دوپہر پنجاب کے مشہور شہر لالا موسا کی ایک مصروف شاہراہ پر کسی ٹرالے نے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 اور حیرت بالا حیرت یہ تھی کہ حواس اتنے بحال تھے کہ بلند آواز سے علیکہ یا رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولی وسلم پڑھے جا رہے تھے سبحان اللہ دیکھیے ابھی جسم کے دو ٹکڑے ہو چکے اوپر والا حصہ نیچے والے حصے سے جدا ہو چکا ہے لیکن چونکہ موت کا وقت ابھی نہیں آیا اس لیے یہ زندہ ہیں اور حواس کتنے بحال ہیں کہ اپنے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ رہے ہیں اور تلم تیبہ پڑھ رہے ہیں لالا مساق کے اسپتال میں ڈاکٹروں کے جواب دینے کے بعد انہیں شہر گجرات کے عزیز بھٹی اسپتال میں لے جایا گیا انہیں اسپتال لے جانے والے اسلامی بھائی کا باقسم بیان ہے الحمدللہ عزوجل محمد منیر حسین اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان پر پورے راستے اسی طرح بلند آواز سے درود السلام اور کلمہ طیبہ کا ورد جاری رہا یہ مدنی منظر جو کہ ان کا درود السلام پڑھنے کا اور کلمہ طیبہ کا تھا سارے راستے جاری رہا اور جب ان کو ہسپتال لے گئے اس وقت بھی یہ بلند آواز سے درود و سلام پڑھ رہے تھے کلمہ طیبہ پڑھ رہے تھے تو یہ مدنی منظر دیکھ کر ڈاکٹرز بھی حیران و ششدر تھے کہ زندہ کس طرح ہے اور یہ زندہ کس طرح تھے کیونکہ ان کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا تھا اور حواس اتنے بحال کہ بلند آواز سے درود و سلام اور کئی کلمہ طیبہ پڑھے جا رہے تھے ان کا کہنا تھا ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایسا با اور باکمال مرد پہلی مرتبہ دیکھا کچھ دیر کے بعد وہ خوش نصیب عشق رسول محمد منیر حسین اتاری علیہ رحمت اللہ باری نے بارگاہ محبوب باری از وج و, و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی علی علی میں بسد بے قراری اس طرح استغاسا کیا یا رسول اللہ وسلی اللہ, اللہ علیہ وسلم آدھی جائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرمائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف فرما دیجئے اب جب یہ کلمات کہہ رہے ہوں گے کیا بعید کیا بعید اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلوے دیکھ رہے ہوں کتنا کتنا مبارک موت کا منظر ہے مرتے وقت اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں اس کے بعد بلند آواز سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے جی ہاں جو مسلمان حادثے میں فوت ہو وہ شہید ہے اللہ اضاء وجل کی ان پر رحمت ہو ان کے صدقے ہماری مغفرت ہوبیب صلی اللہ علی محمد ولی وبارک وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہ واقعہ محمد منیر حسین اطاری کی موت کا ان دنوں مختلف اخبارات میں بھی شائع کیا گیا الحمد عزوجل شہید دعوت اسلامی محمد منیر حسین اطاری رحمت اللہ تعالی علیہ دعوت اسلامی کے ذمہ دار مبلغ تھے اور حادثے سے ایک روز قبل عاشقان رسول کی صحبت پاتے ہوئے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے سے سفر کر کے گھر لوٹے تھے مرحوم روزانہ سدائے مدینہ لگایا کرتے تھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نماز فجر کے لیے مسلمانوں کو جگانے کو سدائے مدینہ لگانا کہتے ہیں تو میٹھے میٹھے اس ٹائم پہ آپ بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت فرما لیجئے کہ ہم بھی لوگوں کو نماز فجر کے لیے جگانے کے لیے سدائے مدینہ لگایا کریں گے الحمدللہ للہ ایسا لگتا ہے کہ محمد منیر حسین اتاری علیہ رحمتہ اللہ باری کی خدمت دعوت اسلامی رنگ لائی اور انہیں آخری وقت کلمہ نصیب ہو گیا اور جس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے سبحان اللہ اس کا آخرت میں بےڑا پار ہوگا چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ داخل جنت ہوگا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علام محمد اللہ تبارہ کا وطالیہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی عطا فرمائے دعوت اسلامی سے وابستہ رہیے مدنی چینل دیکھتے رہیے انشاءاللہ عزوجل خوب خوب دین و دنیا کی بارکتیں حاصل ہوں گی اللہ تبارک و وطالیہ ہمیں اچھی اچھی باتیں سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولس وسلم